الحمد للہ رفت لسلال کریز علی الناس پتن ولا نا ست لدی دون سادی دما دسو یوم سورج سواد ہے تئی سو پارا ہے اللہ کا گنجت آپ نبی اور داود علیہ صلاۃ و السلام جو صاحب کتاب بھی ہے ان سے مخاطب ہے اور انہیں حکم ہوتا ہے کہ یا داود اے داود ان نا جا النا کا خلیفہ تن سل از ہم زمین نے زمین میں تجھے خلیفہ بنا دیا ہے اب خلیفہ کے فرائض کیا ہے الناس حق کے ساتھ لوگوں کے ماں کر. بَيْنَ النَّاسِ وَلَا تَتْبِرِ <الْحَوَى> اور اے نبی داعود اللہ کے رسول علیہ السلام علیہ السلام ہوا کی خواہش کی پیرویوں کا دینا یہ فرمایا کہ اگر تو اس کی پیروی کرے گا فی الدین کا آن سبھی یہ ہوا یہ جی خواہش کی پیروی لوگوں کے مابین فیصلے کرنے کے لیے خلیفہ کو راستے سے بھٹکا دے گی فی الدین کا آن سبھی للہ اندین عن سبھی دلہ اور یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں علم ہونے کے بعد قومت اور قدرت ہونے کے بعد استطفاط ہونے کے بعد اللہ کے راستے پر چلنے کی یہ شرائط ہے کیونکہ نبی داود علیہ سلاط اسلام علم دیے گئے باقی رسول کی طرح بلکہ بڑھ کر دیے گئے کتاب کے حامل بنائے گئے غلصنا رسولانا بن بینار ہم نے اپنے رسول تو کھلے کھلے دلالی جو کہ روز روشن کی طرح آیات دے کر بھیجا دنیا کے اندر نا ابل کتاب عمل بیسان اور ہم نے انبیاء لیا اور رسول کے ساتھ علیہ مسلح اسنا کتاب جو ہے وہ شامل کر دی ان کی دعوت کے لیے نازل کر دی اور انہیں ہم نے بیسان دیا شریعت کا نظام دیا قانون دیا چلانے کے لیے تو جب یہ علم بھی ہو قدرت بھی ہو استعم بھی ہو پھر آدمی خواہشات کی پیروی میں اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کی پیروی کرے تو وہ راستے سے گمراہ ہو گیا اور جو راستے سے بھٹک گئے علم اور قدرت استطاط کے بعد لہم عزاب ال شدید ان کے لیے شدید عذاب ہے تھوڑا عذاب نہیں شدید اللہ تعالیٰ نے بنا میں رکھے آمین امید بیمار نسو یومن اس لیے کہ وہ حساب کا دن بھول گئے اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر لے اور اس زندگی کی حقیقت کو اپنے سامنے لے آئے دل پہ سوچ اور فکر کرنے کے بعد تو یقیناً اس کا عمل ہر اعتبار سے درست ہو سکتا ہے پھر یہ ہے کہ خلیفہ کا کام بہت عظیم کام ہے خلیفہ وہ شخص ہے جو پورے معاشرہ اسلامی کی عبادت للہ جو ہو رہی ہے بغیر کسی شرط اس کا امام ہے زندگی کے ہر میدان پر یہ نماز با ہے جس طرح یہ عبادت کی سب سے زیادہ کامل اور حسین شکل ہے خلافت کہ ایک شخص جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے جس کی بائٹ ہے سب اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علم کی روشنی میں اپنی قوت اور قدرت کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے تمام معاملات میں حق کے ساتھ فیصلے کرے وہ معاشیات کا میدان ہو وہ اقتصادیات کا میدان ہو وہ معاشرت کے مسائل ان تہذیب کے ہو یا <سؤال> وہ تعزیرات ہوں یا <سؤال> وہ سلو اور جنگ ہو بے شک وہ واقعہ ہو دنیا کے اندر برپا ہونے والا ہر واقعہ کے اندر حکم لگانے کے لیے اسے اپنی خواہشات کی پیروی سے دور رہنا ہے. اور یہ ایک عظیم ذمہ داری اور بہت بڑا بوجھ ہے کیونکہ جس وقت خلافت قائم ہوگی اور اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق اللہ کی بشی کے مطابق کچھ لوگ دنیا میں کھڑے ہو جائیں کہ وہ تعاون کی غلامی سے جو اللہ کے مقابلے میں اپنی عبادت کروا رہے ہیں مخلوق کی غلامی سے نکل گئے اب انہوں نے صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اور تاغوت کی عبادت کے لیے وہ ایک موت کا پیغام جب خلافت قائم ہوگی اور ایک معاشرہ حسین قائم ہوگا جو صرف اللہ اکبر کہے گا اپنے منہ سے بھی اور اپنے عمل سے بھی تو پھر اس کے اندر توحید اور سنت اور شرک کے ختم ہونے کے جو سمرات ہیں وہ پوری پوری دنیا دیکھیں گے اور اس کی کشش جگہ جگہ لوگوں کو اٹھائے گی کہ ہم کیوں مخلوق کی غلامی میں اپنے آپ کو ایک بیل کی طرح دیے ہوئے ہم بھی نکلے یہ ہمارے سامنے زمین کے ایک ٹکڑے پر کچھ انسانوں نے کچھ وقت انسانوں نے مخلوق کی غلامی کے طوق توڑ دیے اور اعلان آزادی کر دیا دیکھو ان کی صبح اور شام ان کی زندگی کے نا انہیں کسی ذات کی پرواہ ہے نہ انہیں کسی رسم و رواج کا فکر ہے نہ وہ کسی قومیت کے پیچھے بھاگتے ہیں کبئی طور پر وہ بتوں سے نہیں ڈرتے کسی قبر والے سے کسی پیر و فقیر سے وہ نہیں ڈرتے اور کسی بادشاہ کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر اپنے قانون بنا کے چلا سکے بادشاہ بھی وہاں غلام ہے اللہ کے لیے عابد ہے تو یہ حسین معاشر معاشرہ جو کلمہ طیبہ پر قائم ہوتا ہے اس درم دِس کے پھل اس درخت کے ہر موسم میں اترتے ہیں اور ان کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا انہیں چین سے بیٹھتے تھے یہ تو مارکا ہے یہ دنیا تو آسانی سے نہیں بیٹھنے دے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرہ دنیا کے ایک ٹکڑے میں قائم ہو اور باقی توازین اسے اپنی موت کا پیغام نہ سمجھے انہیں معلوم ہے کہ یہ بشارت جس وقت لوگوں تک پہنچ گئی کیونکہ جس وقت معاشرہ مقتدر ہو کر اقتدار کی شکل میں اللہ رب العزت کی توحید اور سنت کو قائم کرتا ہے تو اس کا حسن قابل دید ہوتا ہے وہ ہیں کہ ایک سید ذاتی رضی اللہ تعالی عنہ غلام سے بیائی جاری ان کال غلام کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا قریشی بہت بڑے خاندان کا بہت بڑا آدمی کہتا ہے سید نام بلال جب وہ یہ رنگ دیکھتے تو سڑک پہ چلے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین سچے متبعین کے جلد جمع ہونے والے اکثر غربا اور مساکین ہی ہوا کرتے ہیں غربا اور مساکین کے لیے پسی ہوئی انسانیت کے لیے مزدور لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے آزادی کا بشارت ہے جنت کی تو یہ کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں ہو سکتی اس لیے خلیفہ کا قائم رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے ایک آدمی کا ایک فرد کی حیثیت سے قائم رہنا اس کی نسبت بہت آسان ہے خلیفہ ایک نظام کو لے کر کھڑا ہے اور اس کا نظام تباہیب کے لیے موت کا چیلنج ہے لہذا دنیا اس پر ٹوٹ پڑتی ہے یہ ریکھی کس طرح دنیا کیمب اس باقی کم جب لشکر تمہارے بالائی حصوں سے مدینہ پر چاہے وہ اور مدینہ کے زیرین حصوں سے بھی لشکروں نے یلگال کر دی اٹھے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام کیا اور اسلام نے اپنے پر کھولے تو اس کا حسن اور اس کی روشنی اس طرح سے لوگوں کی آنکھوں کو جو دیا لگی پار نے دیکھا کہ اگر ابھی اس پودے کو نہ کاٹا گیا تو یہ ایک ایسا درخت بنے گا جو پوری دنیا کو اپنی چھاؤں میں لینے گئے لہذا لشکر اوپر اور نیچے سے مدینے کے بالائی اور زیر حصوں سے چار آ گئے چراض اب ساخ جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اتنی بڑی قوت رفتار والی جو ہے فوج وہ مدینہ پر حملہ آور ہو چکی تھی اور ہوا سینے دل رہی ایسی حمت کی کہتیت یہ آج نہیں ہے سمجھ کے آج ہمارے ساتھ ہی ہمیشہ اسلام اور مارکا یوں ہی چلتا رہا ہے. اور, اور تم اللہ سے طرح طرح کے رنگ کرنے لگے یعنی وسواس آنے لگے یہ تو صحابہ پر بھی گزرا رضوان علی بھائی کیونکہ یہ پیغام آزادی کا پیغام تھا اور یہ پیغام زندگی کا پیغام تھا باقی کوئی زدہ جو لوگ تابوتوں کی چاکری کر رہے ہیں ان کی کوئی زندگی ان کی زندگی تو موت سے بدتر زندگی تو ہے ہی اہل ایمان کی ردو زرا من گانا ہے اے نبی علیہ ان کو جو زدہ ہے اور پار کروں پر انجمام ہو جائے گا وہ زدہ ہی نہیں ہے اللہ سے مردہ کہتا ہے جسے اپنے اللہ رب العزت پر ایمان حاصل نہیں تو یہ خلیفہ ہے خلیفہ کی ذمہ داریاں ہیں داعود خلیفہ ہے علیہ الصلاۃ اسلام اور ہر طبی خلیفہ ہے اور اللہ نے صلاح اسلام کو خلیفہ بنایا اللہ رب العزت نے اپنے دین کا نگہ بان بنایا انبیاء و غسل کو اور اپنے دین کے نفوذ کے لیے ان کے ذمے اللہ تبارک بطالیٰ نے یہ فریضہ سونپا کہ تم زمین کو عدل و انصاف سے بھر دو اور یہ جو افضل <سؤال> نا باہر کتاب اب الزا <سؤال> ان کے ساتھ کتاب داخل کی کتاب یہاں پر اللہ تبارک تو الحال وہ ایک کتاب کی حیثیت رکھتی تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ اپنی زندگی کا قیام کریں ساتھ ہی ذکر لوہے کا کرے آ کیوں لوگ اسے برداشت نہیں کریں گے دیکھیے طالبان کی ریاست نما قائم ہوئی حالانکہ وہ ریاست نہیں تھی صحیح مانگے ایک معاشرہ تھا جس نے اللہ رب العزت کو اپنا حاکم مان لیا تھا اور اللہ کے قوانین کا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کا خوب مجبوری طور پر ماننے کے لیے وہ لوگ دنیا کے اندر ابھرے اگرچہ ان کو اسلام میں بھی وہ رسوخ اور سمجھ حاصل نہ تھی کئی ایک کمزوریوں اور کئی ایک خلاف اسلام باتیں بھی ان سے تھی مگر معلوم ہوتا ہے خلوص بہت تھا جس کی وجہ سے ایک ایسا معاشرہ لوگوں کے سامنے اس دنیا میں آ گیا کہ اگر بے حیاب بے شرف پڑھی لکھی کافر وہ عورت بھی ان کے جیل میں آئے تو مومنا ہو کر لوٹے یہ کچھ چھوٹی بات ہے یہ ان کو چونکا دینے والی بات تھی ہمیں تو اس کا احساس شاید ہوا یا نہ ہوا و و اس کا احساس ہو گیا یہ تو وہی سورج ہے جو مدینے میں کلو ہوا تھا اگر یہ قلوب انہیں دیا گیا تو یقیناً پوری دنیا میں روشنی کرے گا کہ لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے پھر یہ وہ معاشرہ تھا ان پڑھ قسم کے طالبان کا جن میں کئی دین کے اندر خرابیاں بدعات تک موجود تھیں ایک الوس تھا جو انہیں ابھار رہا تھا اور دین کے قریب کر رہا تھا اور آج وہ اس کی نسبت پہلے کی نسبت کہیں قریب ہو چکے ہیں اسی کی وجہ سے ابھی بھی خرابیاں موجود ہیں باوجود اس کے اللہ نے اس خلوص کی اتنی قدر نا فرمائی کہ ان کے معاشرے کے اندر چوری ڈاکہ اخلاقی جہان ختم ہو گئے مزلوب کی داد رسی ہونے لگی معاشرہ عجیب ہو گیا کہ چھ سال کے بعد ان کی کچہریاں خالی پڑی تھیں نمونے نظر آنے لگے یاد تازہ کر دی ہار یہ بہت سب میں نے واقعہ سنا ہے ہماری دوائیوں کو رجسٹر کروانے کے لیے افغانستان گئے تو وہاں वहां تدھار کے اندر ایک شخص کی ٹیکسی میں بیٹھے جو ایک بالو سے ماہرو تھا اور اسے پوچھا گورنر کا کدھر جہاں سے ہم جا کر رجسٹریشن کی بات کریں اس نے دفتر بھی دکھا دیا انہیں صبح پہنچے تو وہ کٹا کٹاشک خود گواتا تھا وہ صبح قرآن پڑھتا تھا مسجد میں بچوں کو اور اس کے بعد گورنمنٹ کی ڈیوٹی کرتا تھا لا پھر ایک پیسہ لیے بغیر اور پھر رات کو اپنے بچوں کی روٹی گماتا تھا ٹیکسی چلا کر جب یہ نمونے کپڑا میں دیکھے تو ان کی چیخ نکل گئی انہوں نے بہانہ بنا کر فوراً اس کو توڑ دیا مگر اللہ رب العزت نے اس نمونے میں ایسی برکت ڈالی کہ ابو عمر عراقی نے پھر یہی کام کیا اور یہی معاشرہ عراق میں قائم کیا اور وہ ان سے بھی کہیں زیادہ دین کی سمجھ میں کبھی اور طریقے میں بے محکم تھے انہوں نے پوچھی جانے والی قبریں وہ جو خود بن چکی تھی بزرگوں کے نام پر ان کو بھی توڑنا شروع کر دیا الحمدللہ ان کے ریخا میں اللہ رب العزت نے اس چیز میں برکت ڈاری اور سوال میں بھی لوگ اسلام معاشرے کا قیام کرنے کے کامیاب ہوئے اور وہ بھی الحمدللہ للہ تو کی بہت خالص سمجھ کرتا ہے اللہ رب سے تو ان کا توڑنا یہ ایک ایسا واقعہ بنا جس نے اس کی طلب کو اور بڑھا دیا تو خلیفہ خلیفہ کے لیے تین چیزیں ضروری تھیں فیصلہ کرنے کے لیے لوگوں کے سب سے پہلے کہ اس کے پاس شریعت کا علم ہو یہی وجہ ہے کہ جب بھی کبھی خلافت قائم ہوئی اور خلیفہ مخلص تھا تو دین کا علم جو ہے اس کی آبیائی کی گئی اور نہ ہی علماء لما ہو گئے اس لیے کہ اگر علم نہیں ہوگا تو فیصلے غلط ہوں اور فیصلے غلط ہوں گے تو قوم پوری پر نظر آئے گا بھول جائے گا پر ہر شخص اس کا جواب دے گا اس لیے خریفہ اپنی پوری قوم کو ابھارے گا علم حاصل کرنے بھی پر روشنی کے فیصلے کرے گا یہی تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوا رحی محلہ ڈھائی سو سال پیچھے وہ قدرت اسلامیہ کے قیام میں کامیاب ہوئے درمیانے درجے کے عالم تھے اس کے بعد ایسی ہوئی کہ آج سعودیہ اس اسلامی سلطنت کا کھنڈر ہونے کے باوجود ان بے علماء سے بھرا ہوا ہے کہ وہاں پر علماء زیادہ اور لینے والے کم ہیں ان سے اولا ہاں ہی علماء تمام اسلامی لوگوں میں مال ہی ایک ایسی طرح دازی اور خلافت کی یہ ضروری ہے ضرورت ہے کہ سب کے پہلا خلیفہ خود اگر عالم نہیں ہے اور خود عالم ہے تو بھی اسے علماء کی وہ شورہ ملے جو تمام فیصلوں میں اس کی وحی کے ساتھ رہنمائی کرے کیونکہ یہ اللہ کی حکومت ہے انہوں نے اس اللہ رب العزت و رائے بائی کو, کو حاصل تسلیم کر لیا جس کی حکومت زمین واس موت پر زرب زربے پر قائم ہے اور جس نے کسی شے کو بغیر نظام کی چھوڑا ہی ایک ایک خلیہ انسان کا ایک ایک ذرہ آج سائنسی علوم جو اللہ نے بخشے ہیں انسان کو اس کے ذریعے کلام کر رہا ہے کہ میرا ایک ضابطہ ہے میرا ایک اصول ہے میرا ایک قانون ہے میری ایک حد و مقدار ہے تم کدھر جا رہے تم بے بادشاہی زندگی بسر کر رہے تم سمجھتے اس کائنات کا ہے ہی کوئی نہیں تمہاری ٹگائی ہوگی اگر بات نہیں آؤ گی یا تمہارے جسم کا ایک ایک خلیہ جو ہے وہ ایک پوری کائنات اور ایک پورا نظام ہے اس کے اندر تو تم کیسے اللہ تبارک پتا رہے بے پرواہ ہو کر زندگی گزار رہے آپا حاصل آبا تھا گم یہی نہ لاتور جا ہوں کیا تم نے گمان کر لیا ہم نے تمہیں یونیوری پیدا کر دیا ہے اور تمہیں ہمارے پاس نہ ہوگا ہم نے کوئی چیز بھی یہ مقصد پیدا نہیں کی اللہ الفکیم ہے اس کی کوئی اللہ تعالی چیز ایسی نہیں آپ کو نظر آئے گی بہلو کی جو بے مقصد پیدا کی ہوئی ہو اور جس کی قدر و مقدار نہ ہو اور جس کے لیے زندگی گزارنے کا ایک مرتب اور منظم طریقہ نہ ہو ہاں کائنات ایج باری ہے ہمارا جس میں ایج ہے یہ جبر میں ہے یہ ہر صورت عطا کرے گی ہماری مرضی نہیں اللہ کی مرضی سے آگے جٹکے گی اللہ کی مرضی سے مہنگا کام کرے گا اللہ کی مرضی سے دل دھڑکے گا اللہ نے اس کی اسپیڈ کو کی اللہ نے وہ شریانی تک بچھا دی جو پور پور تک بدھ پہنچاتی کہیں سوئی مار کر دیکھو خود نکلا کیسا زبردست جال بچھایا ہے اور اللہ ہی ہے جس کے حکم سے یہ سارا کام ہو رہا ہے تو یہ اس ہے یہ عبادت کا جسم بھی اوباما کا جسم بھی اللہ کے دشمنوں کے جسم بھی اللہ کے سامنے سجدہ سجا رہتے تبھی بروز معاشر شاہدہ علیہ سب اُبارود ہوں اس دن ان کی آنکھیں اور ان کے جو ہے جدے اور ان کے کان سبھی ان پر دوائیاں دینی شروع کر دیں گے جو کچھ بھی یہ کیا کرتے تھے پھر یہ کہیں گے تو کیا ہو گیا کیوں ہمارے ہی ہیلاب دبا کہتے وہ کہیں گے ہمیں اس پہ بلا دیا جو ہر چیز کو بلانے پر قابل ہے سب پر اللہ کی حکومت قائم ہے جو اس حضرات کو سمجھ گئے اور اسلامی حکومت کا قیام کر دیا یعنی اللہ کی عبادت مل کر کرنے کا دنیا نے اعلان کر دیا اور ایک نمونہ بن کے ابھرے شیر کو بے ود سے حتہ لا سکون فتنہ و یقو دینو کلب لینڈا سارا دین اللہ کے لیے ہو گیا تو اس حسین مملکت کو لوگ برداشت کرے گی تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ہو لہٰذا آپ دیکھتے کہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے خلوص کا یہ ثبوت ہے اللہ عالم کے ثباب ہمارے کمات میں تو انتہائی مختلف انسان تھا اور اللہ اسے جدت الصلہ ایک ان کی قدر نانی کا یہ حال ہے کہ مسعود عالم ندوی لکھتے ہیں کہ تاریخ سے کوئی عالم ایسا نہیں ہو گزرا کہ جس کی پانچویں پشت بھی علماء پر مشتمل ہو اور آج ان کی ساتویں پشت موجود ہے اور وہ بھی علماء ہے اور پھر شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد شاگرد جیسے ان سے بڑے علماء شاگردوں کے شاگرد ہوئے حتیٰ کہ اسلامی علوم کے اندر یہ لوگ اتنے وسیع ہو گئے کہ دنیا کو عید کے عالد ہونے کی گواہی دینا پڑی گی خلیف دے گا خلافت کی پہلی ضرورت ہے وحیف کا علم دوسری خلافت کی ضرورت یہ ہے کہ خلیفہ کو واقعہ کا علم ہو اگر واقعہ کا علم نہیں ہوگا تو فیصلہ درج کرے گا واقعہ کو اچھی طرح جانتا ہو اور اس معاملے میں انصاف سے اور تحقیق سے کام ہو تحقیق کے بغیر فیصلے نہ کرے اور تیسری بات ہے قوت قوت نہیں ہوگی تو خلافت قائم نہیں ہو سکے گی کی کی کی کیونکہ آج بعض مخلصیب بھٹک گئے راستے سے انہوں نے خلافت کا قیام کر دیا خلافت کی مشالتے سن کر اور یہ سن کر ورید سن کہ جس شخص کے گلے میں خلیفہ کی باعث نہیں ہے بلی علیہ سلاد و سلام کے فرما و کی موت مند ہے تو یہ ڈرے اور انہوں نے ایک قریشی چنا اور اس کو خلیفہ بنا دیا اس کی باعث کر لی اور یوں ڈیڑھ کی مسجد بنا کر امت سے جدا ہو گئے یہ احمد, احمد لوگ باوجود علم سے آ رہی ہیں فقاحت سے آ رہی ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پاس سلطن نہیں ہے یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی ریاست قائم کرے گا یہ تو بجارہ خود ان کو بیٹھ دیتا ہے یہ تو خود جب ضرورت ہوتی ہے اس اسٹیب کو اس کے حکم کے ساتھ جیل سے چلا جاتا ہے یہ کس بات کا خلیفہ ہے اور کس بات کی بحث لے رہا ہے یہ تو ایک ملاش ہے بدترین قسم کی جس نے ان کے دل میں خلافت کی طلب کو ختم کر دیا اس جستجو کو ختم کر دیا کہ کبھی ہم دل خلافت کے دل دیکھیں اپنے اوپر جو تاریخ تھا تاریخ کفر کا ان کی پہچان کے باوجود انہیں میٹھی के لیا کہ خلافت قائم ہو چکی ہے ہمارے اندر فلاں حضرت صاحب فلاں جن کا نام ہے فلاں شہر میں رہتے وہ ہمارے خلیفہ ان کی بائف ہے باقی سارے جہلیت کی موت پر ایک تو حفاظت یہ کہ سنتے کے بغیر خلیفہ بنا لیا اور سنتا کے بغیر خلیفہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس قضیہ کو سمجھتے تھے انہیں جب عبداللہ بن زبیر نے پیغام بھیجا جو صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میری خلافت کی بحنت کرو آپ نے انہیں خلافت کری گرا کرنے سے روکا تھا اس لیے کہ پورے مسلمان پد یا اکثر مسلمان جمع نہیں ہو سکتے تھے انہیں اقتدار نہیں حاصل ہو سکتا تھا ان, بھی ان کے مخالف تھے یا اردو بیٹھے کی وجہ سے ان سے مخالف تھے اور نہ تھا کہ ان بھی ان کی قوت جب ان سے ٹکرائے گی تو بہت خوب بہے گا اس لیے عبداللہ بن عمر نے انہیں خلافت کام کرنے سے منا کیا مگر وہ منع ہوئے ان کا اجتہاس تھا آپ نے خلافت کام کی عبداللہ بنوا نے ان کی باحث نہیں کی عبداللہ بن عباس نے ان کی باعث نہیں کی اور اسی طرح سے محمد بن ہنفیہ نے ان کی بیٹتی کی فرکت اس لیے کہ خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہو اور جو مسلمانوں کو سب کو جو ہے وہ اپنا خلافت کا پیغام سنا سکے اور منوا سکے اور سب اس کی بیعت کرے تاکہ نظام اسلامی قائم ہو اور مسلمانوں کی گرا بن جائے ہو اور ڈھال بن جائے خلیفہ الامام و خلیفہ ڈھال ہے یوگا طالب اس کے پیچھے ہو کر پال کیا جاتا ہے پناہ تو وہی ہے جس پر مسلمان جمع ہو کیونکہ عبداللہ بن زبیر باوجود بہت زبردست صحابی ہونے کے رضی اللہ تعالی تعالیٰ انتہائی بہادر ہونے کے برتقی ہونے کے انتہائی سمجھدار بیوی ہونے کے وہ شخصیت نہ تھے جس پر لوگ جمع ہو سکے اس واسطے ہمارے آئین ابن عمر سے ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما اور ابن حنفیہ تینوں اماموں نے بیٹھ نہیں کی جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی اور عبدالملک بن مروان کی باعث مکمل ہو گئی لوگ اس پر جمع ہو گئے تو آپ نے عبدالملک بن مروان کی بیچ کر لی جو کہ عبداللہ بن زبیر کے مقابلے میں انتہائی کم درجے بھی تھا آگاہی تھا اور بہت سے مظالم بھی اس سے ثابت تھے کیوں لائی تھی کی؟ اس لیے کہ اس پر لوگ جمع ہو گئے مسلمانوں کی گرا بن گیا اس کے پاس وہ قبت آ گئی قوت نافذہ جس کے بعد اسلام کا قانون نافذ ہوگا جس کے بعد وہی کا مسداد بن کے یہ معاشرہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائے گا دنیا میں بے شک سل جو ہے یہ کون باتیں کر رہے جی باتیں مت کرے سرکت جتنی زیادہ تحید کے اندر زوردار طریقے سے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے گی اور توحید کے تقاضیت پوری کرے گی اتنی شوردار خلافت ہوگی اور جس قدر شرک کا رب زوردار کرے گی اور شرط کے نشانات مٹائے گی اسی قدر یہ خلافت خالص اور کامل ہوگی اور جس قدر یہ توحید کے اعلان اور توحید کا عمل میں کمزور ہوگی ناقص خلافت ہوگی اور جس قدر یہ شرک کے رب میں کمزور ہوگی ناقص ہوگی بے شک عبد الملک بن بنوان کی خلافت وہ خلافت ملافت تھی جو علی کی تھی رضی اللہ تعالی عثمان کی اور عمر اور تعالیٰ ضرور اللہ ہی سے قانون لیا جاتا تھا اللہ ہی سے رہنمائی لی جاتی تھی نبی کے ذریعے علیہ اللہ قانون کا قانون کا ببا اس کے سوا کچھ نہ تھا آج اس ٹوٹے پھوٹے سمجھا جو کہ بن چکا اسلامی سلطنت کا اور بادشاہ تو مکمل طور پر باغی ہو چکا اور اسان اور یہودیوں کے جنڈے کے نیچے کھڑا ہے اس کے باوجود اس میں خیر کے کئی ایک نشانات باقی ہیں اس کھڈر میں بھی وہ نشانات موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ عمارت کبھی بہت عزیب تھی اور اس میں سب سے بڑا نشان یہ ہے کہ آج بھی سعودیہ کی ان کا کفر میں جانے کے بعد بادشاہ کے یہ نہیں کر سکی کہ قانون کا بمبا کسی اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون کو بنا نہیں قانون کا بمبا آج بھی لکھا پڑا وہاں پر وہی ہے حتیٰ کے جب انسانیت کے حقوق کی تجزیے نے سعودیہ سے قانون مانگا پھر تم بھی بتاؤ کہ انسانیت کے حقوق کو سنبھالنے اور ان کی نگہداشت کرنے کے لیے تمہارے ہاں کیا اصول ضابطہ ہے تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہمارا اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ ہم تمام کی تمام رہنمائی وہیں سے لیتے ہیں اور اسی طرح اس سے پہلے جب قانون سازی اقوام متحدہ ہے مختلف معاملات میں عمل کے لیے تو تمام دنیا سے قوانون منگوائے ان سے بھی قانون منگوایا گیا کہ تم بھی اپنا قانون بھیجو اس وقت عبد العزیز اس وقت محمد بن ابراہیم جو تھے وہ مفتی ہے تھے اور رئیس مفتی تھے محمد بن ابراہیم سے بادشاہ نے پوچھا کہ اب سے ہمارا قانون مانگا جا رہا ہے اس نے کہا کتاب اللہ موجود ہے صرف. یہ اللہ کی کتاب موجود ہے اس کو بھیج دے اور پھر اللہ کی کتاب کو بھیجا گیا یہ لکھتے ہوئے اس کے اوپر کے حاضر دستورنا. یہ خیر آج تک باقی ہے اس کھنڈر کا یہ نشان آج تک باقی ہے ایک دوسرا نشان یہ ہے کہ بادشاہ کو کوئی حق نہیں دین کی ترجمانی کا دین کی ترجمانی صرف بول ماتا ہے کبھی بھی آپ سعودی بادشاہ کا یہ بیان نہیں پڑیں گے کہ میں سمجھتا ہوں اسلام یہ ہے میں سمجھتا ہوں اسلام یہ ہے جیسے یہاں ایرے گہرے نتھو خیرے قبروں کے مجاوٹ اور امام جامد پہننے والے اور گھٹیا قسم کے لوگ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اسلام یہ یار اسلام وہ ہے میں سمجھتا ہوں اسلام میں یہ نہیں ہے وہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی عالم کو ڈرانا دمکانا پڑے گا بادشاہ کو یا اسے کوئی لالچ دینا پڑے گا تب وہ اپنے ہاتھ میں بیان دے گا بادشاہ کی مجال نہیں کہ خود دن کے اندر بابا آ جائے حقاق اگر مسجد نبی کے امام سے کوئی فتویٰ پوچھے مجال ہے آپ کو فتوا نے مفتی کے دینے کے لیے مقرر نہیں کیا گیا جو مقرر ہے تو یہ وہ کھنڈ کے نشان جو ہے بس کھنڈر ہے اس کے نشان باغ رہ گیا اصل چیز ختم ہو گئی ہے اس کے باوجود یہ نشانات ہے کہ علماء کثرت سے ہیں وہی ان کا ترازو ہے جس کو ابھی کم از کم باقی رکھا گیا ہے ایوان حکومت میں اگر ترازو پر توڑنا نہیں جا رہا بہت سی چیزوں کو بہت سی تل بھی نہیں ہے اس ترازو پر بہت سی چیزوں کے لیے جیسے یہی جگہ جمود الصارہ کے ساتھ اس کے لیے اس ترازو کو توڑ کر جدید جو مخلوق کا بنایا ہوا ترازو وہ استعمال ہو رہا ہے تو خلافت اتنا بڑا کام ہے کہ دنیا کے ساتھ جنگ ہے خلیفہ کو پوری دنیا کے ساتھ لڑنا پڑے گا خلیفہ کو چھوڑے گا کوئی نہیں وہی وہ ہوگا جو مدینے پر ہوا تھا لشکر چڑھیں گے آج ہرامین شریفین کا جو بادشاہ ہے اگر وہ ہرامین شریفین کا حق پورا کرے اور ان لوگوں کو روک دے جو شرک اور کفر پر جڑے ہوئے ہیں جو رس بھی شرک کرتے ہیں بنائے بیٹھے بزرگوں کی قبروں کو اور اس پر چادرے چراتے نظر و نیا مانتے اور ان سے ہر وہ چیز مانگتے جو اللہ کے سفا کوئی دے سکتا اور سمجھتے ایک ہونے کے بعد ہے کوئی دادا کی نگری ہے فلاحے کی نگری ہے یہ لوگ بھی آج دن جڑاتے ہوئے ان کے وہ لوگ جو اس بات کو لوگوں کے اندر پھیلاتے ڈٹے ہوئے چھپ پر وہ بھی آج ہرا کے اندر داخل ہوتے اور وہ بھی داخل ہوتے ہیں جو صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم میں سوائے چار کے اور بعض زیادہ سے سترہ کے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں بہت وقت بخل اللہ قرآن کو بدری کتاب کہتے ہیں اور اس کے بعد اپنے آئما کو محسوس کہتے ہیں وہ بھی داخل ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی جو سیکولر جو ہر اعتبار سے آزاد ہے اور کہتے ہیں کہ بس قرآن ہی قرآن حدیث کوئی نہیں کیونکہ حدیث حزیز بہت چھپتی ہے حدیث باندھ کر رکھ دیتی اب وہ قرآن کے بڑے ماہر بنتے اور اپنی مرضی سے تشریح کرتے ہیں وہ بھی حرم پہ جاتے ہیں اور پھر وہ حکام بھی حرم پہ جاتے ہیں جو اپنے ملکوں میں قبر کی پوجا کی حفاظت کرتے ہیں جو اپنے ملک میں شریعت کو صاف کر کے اپنی مرضی کی شریعت بنا کے چلا رہے وہ بھی جاتے آج اس بیت اللہ کی تٹہین جو کہ ابراہیم علیہ سلاد و کے سپرد ہوئی اور اب بیا کا منصب ہے علیہ اسلام و سلام کہ اللہ کی عبادت کرے کہ اس گھر کو ابراہیم پاک کر دو آج اس گھر کو اگر پاک کرنے کے لیے یہ بادشاہ قدم اٹھا رہے اسلام پہ داخل ہو جائے تو بتائیے کہ پوری دنیا سے جاگل ہی لڑنا پڑے گی کیونکہ آج اسلام کے دعوے دار وہ لوگ کثرت سے ہیں جو اسلام تب نہیں ہے وہ وسائل میں بھی زیادہ ہیں علم میں بھی زیادہ ہیں اور تعداد میں بھی زیادہ ہیں یہ سب سے بڑی آزمائش ہے اس کے بعد خالص اسلام پر قائم سلطنت اس کو تو پوری دنیا ہلاک کرنے کے لیے دوڑیں گے اور یہی وجہ ہے کہ طالبان نے جو ایک طرح دی وہاں اسلامی معاشرہ قائم کر کے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پھیل رہی ہے سماج میں بھی قائم ہو گیا عراق میں بھی قائم ہو گیا اور یقین ہے اب خلافت اسلامیہ کے قیام کو کوئی روک نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی تو یہ ٹوٹ ٹوٹ پڑے پوری دنیا ٹوٹ پڑی کیونکہ خلافت آزادی کا پیغام خلافت بشارت اللہ کی مہمان نوازی کا راستہ خلافت جہندت سے بچنے کا واحد طریق اور خلافت وہ تربیت گاہ ہے کہ جس کے بعد دن اس نام مضبوط ہوتا ایک وقت میں اگر کہیں خلافت صحیح قائم ہو گئی سکھانوں نے ہاتھ ادا کر دیا انہیں پھیلنے سے دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی یہ اللہ کا نہ بدلنے والا قانون ہے اور تاریخ اس کی شہادت دیتی تو یہ خلافت اس کو سب سے بڑا کام اس جمہوریت کے ساتھ ٹکر ہے یہ جمہوریت خلافت کی ضد خلافت کا ارج خلافت کی تقیز ہے کیونکہ جمہوریت یہ کی کہتی ہے کہ وہ کرو جو سب کو خوش کرتے حتیہ کہ پاکستان بنانا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون سا لا الہ الا اللہ قرآن والا نہیں لا الہ الا اللہ کی وہ تفصیل جو کہ لوگوں نے پسند کی بس وہ لا الہ الا اللہ جس پہ ہر قبر کوج بھی داخل ہو سکتا ہے جس پہ رافضی بھی داخل ہے وہ لا الہ الا اللہ جس پہ برضی بھی داخل تھا جس میں سیکولر مداخل تھا لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو وسیع کیا اور ایک نیا اسلام کا ایڈیشن تیار کیا دین اکبری اس دین اکبری میں جو آسمان سے آنے والا دین نہیں تھا اسلام کا لیبل لگایا اس جھوٹ پر اس سری پر اس دھوکے پر اور سب کو مسلمان بڑھا کر ایک بڑی فوج کائم کرتے ہوئے ایک ملک کو حاصل کر لیا اور حاضر ہونے کے بعد سمجھنے والوں کے لیے کرام نے وہ نشانات واضح کیے کہ اگر کسی کی آنکھیں نہیں ہے تو پھر کیا قصور ہے فاحد نہمل الو بلکی سے سرو آنکھیں دلی دل کی آنکھیں کھو بیٹھیں پھر جب قائم ہوئی تو قانون وہی تھا جو اس سے پہلے انگریز کا تھا کیا فرق واقع کا سید مزودی نے کہ اگر حاکم کا نام رام کی جگہ عبداللہ ہو اور نظام جو ہے وہ رام والا ہی ہو تو میرے نزدیک کوئی فرق واقع نہیں ہوا صرف یہ ہے کہ اب دھوکہ زیادہ ہوگا لوگ عبداللہ کو دیکھیں گے اس کے ماتھے پر ماہراب کو دیکھیں گے اس کی داڑھی کو دیکھیں گے اس کی نماز کو دیکھیں گے اور اسے ہی اسلام سمجھ بیٹھیں گے لہٰذا پہلا قانون وہی تھا جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا اور اس کے بعد پہلا وزیر خارجہ صد تھا داد دیتا ہوں میں تو اس کی دلیری پر کہ اس نے محمد علی جناخ کا جنازہ نہیں پڑھا اور لوگوں نے کہا تم جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے اس نے کہا مجھے یا تو کافر مملکت کا مسلمان وزیر سمجھ لو یا مسلمان مملکت کا کافر وزیر سمجھ لو دلیری ایک کافر کی دلیری ہے باقی جو تھے وہ ربا کیا دوسرے کیا کسی نے اس بات کو نہیں اٹھایا کہ اللہ کے بندو یہ کون سے ملک بن رہا ہے جس لیے جس کے لیے تم نے عقیدے کی سرحدیں توڑ دی اللہ جو کچھ بھی کامیابی ہوگی وہ اللہ کی وحدانیت کے بیان پر اس کے قیام تک ہوگی جہاں اللہ کی وحدانیت نہیں رہے گی وہ فوجیں وہ جھاگ ہے جو بیٹھ جائے گی وہ بالکل دھوکہ ہے شراب ہے اور اسی نے مصیبت ڈالی ہوئی کیونکہ وہ کثرت میں ہے اور یہ بات جو ہے یہ سمجھ آنے کے ہی بالکل آسان ہے یہ فطرت کی بات ہے مگر سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ ایک چھوٹا سا آدمی یہ بات کہتا ہے پوری دنیا اس بات کے خلاف اس کا دماغ خراب لوں گا آخر کچھ تو ان کے پاس ہے ساری ڈگری ان کے پاس تعداد ان کے پاس سب کچھ ان کے پاس وسائل ان کے پاس پاکستان بنا تو آج تک اسلام جو نافذ ہوا میں ہوگا بلکہ اسلام کی تعریف جس طرح سے وہ نہیں ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے یہ سارے اسلام پر ہیں امام جامد پہلے طاقت کا سرچشمہ اللہ کی بلا عوام کو کہے جمہوریت کو اپنی سیاست کہے اور سوشلزم کو اپنی معیشت کہیں اور صرف اللہ کے لیے حصہ چھوڑے کہ دین ہمارا اسلام ہے باقی چیزیں ہم باہر سے لیں گے طاقت کا سچشمہ عوام ہے وہ بھی اسلام میں داخل ہے قبروں کے مجاور بھی اسلام میں داخل ہے راضی بھی اسلام کا ہے سب کچھ ہے تو سعودی عرب کے بادشاہ نے بھی یہی کیا پہلی مملکت جو تھی وہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے تبدیلی دی اللہ کی متلی ہے آزما جس کو جائے جب جائے کہ سعود بادشاہ نے جب مشرقوں کو حرم میں داخل نہ ہونے دیا یہ سعودیہ کی پہلی سلطنت ہے تو اس وقت پھر ترکی کے خلیفہ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی اور زبردست قتل وارت اور آزمائش سے گزرنا پڑا دوسری مملکت جو تھی اسے تو حرمین شریفین پر حکومت ہی حاصل نہ ہوئی تیسرے بادشاہ نے عبد العزیز نے سوچا کہ یہ کام بڑا مہنگا پڑتا ہے اس لیے بہرحال بار کسرت اتنی ہو چکی ہے شرک کرنے والوں کی کچھ ذمہ داد لوگوں کی ان بادشاہوں کی جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور لوگوں کو اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے اللہ کی عبادت کے راستے بند کرتے کیونکہ ایک نیام میں دو تلواریں تو نہیں آ سکتی ایک ملک میں دو قانون کیسے چلے گی دوسری تلوار ڈالو گے نہام پھٹ گئے تھے لہذا جہاں پر اللہ کی چلے گی وہاں پر غیر اللہ کی بھی چلے گی جہاں غیر اللہ کی چلے گی وہاں اللہ کی کیسے چلے گی یہی جانے دیں گے یہ جب تم نے زنا کی سزا چوری کی سزا تم نے مدد ہونے والے کی سزا کوئی اور مقرر کر لی تو اللہ والی سزا کیسے ملے گی یہ کام ہوگا نا دونوں کام تو اکٹھے نہیں ہو سکتے لہذا وہ سارے کے سارے حکام بڑے دروازے سعودی عرب کے کھول دیے گئے سب مسلمان حکام کی حیثیت سے استقبال دیے جانے لگے سیرا کی स्टेट کو ایران کی स्टेट کو اسلامی स्टेट مان لیا گیا وہ بھی ہوئے اپنے شرف کے ساتھ داخل ہونے لگے ساری برکتیں اٹھ گئی مار پڑنے لگی سب کچھ ہونے کے باوجود چاکروکر نو, چا کر بن گئے گار گئے جن کی چارنے لگے اور ڈر سے ان کا پشاس نکلنے لگا ادھر سد نام نے حملہ کیا در کے مارے امریکہ کو بلا لیا یہ سب کیفیت کیوں تاری ہوئی کیونکہ اللہ بہادری دیتا ہے بزدری اللہ کی طرف سے تاریخ ہوتی ہے دلیری صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے اہل ایمان کو ملتی ہے اہل توحید کو ملتی ہے حتیٰ کہ یہ مرض اتنی خطرناک ہے لوگوں کو راضی کرنے کی کہ روس کے ساتھ ہم نے جنگ لڑی ہم نے سوچا کہ جنگ کب جیتی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تین مسلم جماعتیں ہمارے یہاں ساتھ تھیں لڑنے والی دو جماعتوں میں سے تین جماعتوں کے سربراہ قبر پوچھ تھے ہموشی اختیار کی گئے. صرف کا رد بھی کیا گیا کہ بھاگ جائیں گے ناراض ہو جائیں گے ہم نے بیشتر دفعہ کوشش کی کہ اس جہاز میں شامل ہوں کہ یہ اس کا رد کرے مگر اس وقت رد کا کوئی ماحول نہیں ہے لگے اس وقت یہ وقت نہیں ہے بھائی اس وقت لڑائی کا وقت ہے یہ باتیں بعد میں کیوں بعد میں کرنے کی کیوں? وہ گڑاروں کو فرما دیا تم نے کیا یہ جی ہم ہے اللہ یہ سختی نہیں ہے یہ حقیقت ہم ہے کہ کسی شخص کو عقیدہ رکھتا ہے اور پھر اللہ کے راستے میں لڑ کر مر رہا ہے اس کے بچے بیوہ ہو رہے ہیں اس کی بیوی بیوہ اور یہ بچے یتیم ہو رہے ہیں ہمیں ترس نہ ہم کیوں نہ اسے پیار کے ساتھ بتا دے کہ بھائی تیری شہادت بھی اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگی اگر اس شرط پر گیا سیدھا جہاں جب جائے گا یہ بتانا کیا جی ہم ہے کہ سختی ہے پیار سے بتاؤ اچھے طریقے سے بتاؤ جس طرح سب سگے پہنچا دو یہ فرض ہے نئی ایمان کا اس وقت یہ پہنچانے کا ماحول نہیں تھا نتیجہ یہ ہوا کہ پندرہ لاکھ مسلمان اس راشٹر میں کام آئے روس سر پر پاؤں رکھ کے بھاگ گیا ضلیل ہوا خوار ہوا اور اس کے بعد جو امیر المود ملین بنا وہ کون تھا سب اللہ جو قبل پوج تھا یہ ایک توحفہ ملا یہ بہت بڑی نشانی تھی آپ کے کھول دینے کے لیے چونکا دینے کے لیے کہ تم نے تو غلط کام کیا اللہ کے راستے میں جانے قربان کرنے کے بعد تو خلافت قائم ہوا کرتی یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک مشرق جو ہے اسلام کے نام پر حکومت قائم کرے یہ تو ایک کافر کی حکومت کے بدتر کیونکہ اس کے مسلمان ہونے پر لوگ جو ہے وہ شخص گفتگار ہو جائیں گے اور بھی خراب ہو گئے ہوگا اگر تم نے اس کا رد کیا تو مجاہدین بھی اس کا رد نہ کر سکے اردا جو استاد یاسر جیسے بڑے مجائے آئے اس مدینہ یونیورسٹی سے فارغ وہ اس حکومت کے وزیر تھے عبداللہ اجنام زندہ تھے کوئی بھی نسی نقید کر سکا یہ اتنا بڑا روگ ہے عوام کا اللہ کبھی تو اپنے نبی کو کہتا ہے ان تو پہ اکثر من اگر اکثر کی بات مانے گا جو زمین پر پائے جاتے ہیں ہندو کابھی زندہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے ان کے پاس یقین نہیں ہے یہ بان کی پیروی کرنے والے عقل کے تیز چلانے والے یہ عقل کے تیز سے مجاہدین کی غلطی کی بہت, بہت بڑی تیزے. بغیر چونکہ انشاءاللہ امید ہے مخلص تھے اللہ نے موقع دیا اس کو سمجھنے کا اور اب والد نے اتنا احسان کیا کہ پوری دنیا کا قیادت سردیوں کے ہاتھ میں جہاز بحر دگر اسٹیٹ قائم ہوئی تو سردیوں کی قائم ہو گئی حتیٰ کہ اس کا اتنا فائدہ ہوا ہے کہ اب اگر کوئی انگریز کوئی قاصر مسلمان ہوتا ہے تو سیدھا آ کر مجاہدین کے دین کو پڑھتا ہے کیونکہ سارے کا سارا مسئلہ مجاہدین کی وجہ سے گرم ہوا پوری دنیا میں گھر گھر میں یہ بات جو ہے پہنچ گئی کہ کچھ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اسلام کے لیے ایک معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی جوانی کی پرواہ نہیں کرتے اپنے معصوم پھول جیسے بچوں کو نہیں دیکھتے وہ اپنی نوجوان بیویوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے وہ جنت کے لیے اس طرح بےتاب ہے کہ تم کبھی دنیا کے لیے ایسی بےتابی کبھی تصور بھی نہ کر پائے ہوں گے تو دنیا تھر تھر کانٹ رہی ہے چائنا بھی بول پڑا اس وقت دنیا میں یہ پیغام پہنچتا ہے تو لہٰذا جس کو اسلام کے ساتھ غصہ بھی پیدا ہوتی ہے اور انگلینڈ میں وہ رہنے والا تو وہ سیدھا ریلویو میں آ گیا رشیا میں چلا گیا بردر چلا گیا بٹکار سیدھا مجاہدین کو پڑتا ہے اور انٹرنیٹ پر ان کی ترجمانی موجود ہے اور سیدھا سیدھا تو ہوتا الحمد للہ تو اللہ رب العزت انہیں اور خالص ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم نے جہاد میں بھی یہ حرکت کی یہ حرکت سب سے خطرناک ہے تمام اسلامی تحریکوں کو ڈبونے والی یہ حرکت ہے کہ وہ اسلام لا جو دنیا کو پسند ہے دیکھو دنیا میں آج مسلمان بہت زیادہ ہے کلمہ پڑھنے والے اور بحمد اللہ آپ کا اکیلے کا نہیں ہے اسلام آپ کا اکیلے کا نہیں ہے جب آپ حقیقی اسلام بیان کرتے ہیں اور ان کے اسلام پر تان جاتی ہے تو وہ اسی وقت نکال کر آپ کے گرد ہو جاتے ہیں دو بار ہے آپ پڑھ کے دیکھ لیں سات فروری کا شہری کا نام ہے کوٹ ادو کے ان کو اور ان کے بیٹے کو دس دس سال قید کی سزا آئی کس وجہ سے چھ مہینے میں جیل میں رکھنے کے بعد بنی ان سلاد کی گستاخی کرنے پر کیا گستاخی تھی ان کی وہ دکان تھی ملیاری کی اور برامدے کے اندر ایک اشتہار لگا ہوا تھا جس میں یہ تھا کہ بلاد کانفرنس سلامت ہوگی اس نے اس اشتہار کو پھاڑا اور دس دس سال کے لیے گستاخ رسول کی شکل میں انہیں کیپ میں ڈال دیا گیا گویا کہ دین کی ترجمانی عوام کے ہاتھ پہ جو زیادہ ہیں دین ان کا ہے ان کی مرضی سے ترجمانی ہوگی قون گستاخ رسول وہ فیصلہ کرے گی قرآن سنت فیصلہ بھی کرے گا یہ زمین پر بنایا ہوا دین ہے یہ اصل اسلام نہیں ہے اگر اگرچہ اس حرکت کے ہم حامی نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا قوت کے بغیر کام کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے کہ نومنٹ اپنے نقص کو زلیل نہیں کرتا اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس کی قوت نہ ہو مگر اس کے باوجود کیا یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ظلم دس دس سال کے چوروں اور بدمائشوں اور گندے قسم کے لوگوں کے ساتھ انہیں جمع کر دی اتنا ظلم ہے اگر اسٹیٹ بھی یہاں قائم ہوگی اسلام کے نام پر تو ان سب کو اسلام کا کے دینا پڑے گا اور آج بھی اگر وہ بلا رہے ہیں رسول کی تحریک اور احتجاج کرنے والوں کو آو ہمارے ساتھ بات کرو ہم بلا رہے یہ پہلی بات یہ کریں گے گمان ہے کیا آپ بھی مسلمان ہیں دیکھیں نبی علیہ اللہ سلام کا تو آپ نے بھی یہ مقام مانا ہے وہ رحمان ملک نے نہیں دیا بیاں کہ اگر وہ مسلاحی کرے نبی علیہ السلاط وسلام کی میں بولی مار دوں یہ انہیں مسلمان انہیں اس قانون پر بنانے کی کوشش کریں گے یہی سب سے بڑا دھوکہ اور انسانوں کے ساتھ ضرور اگر وہ جہاں کا راستہ چل رہے ہیں اور کھلے کو سر پر ہے تو بھائی انہیں بہت ہی ہمدردی سے اگر ہو سکے کہ آنکھوں میں بھرے ہوئے کہنے کے ساتھ ان کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ تو کہ بھائی میں نہیں کہہ رہا ربض الجلال کرام تمہیں ان تمام باتوں کی وجہ سے اس نام پہ نہیں مانگتا اللہ کے لیے اپنے اسلام کی تجدید کر لو ورنہ جہاں تک کئی دن بن جاؤ گے یہ فرض ہے ورنہ خاموش رہے تو اور یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے راستے سے بھٹکتے ہیں علی سرا تو قدرت ہونے کے بعد تو اللہ تعالیٰ انہیں شدید عذاب کے حوالے کرے گا بیمار نسو یوم اس لیے کہ آخرت کے تصور اور یقین اس کے دل سے نکل گیا ورنہ ایک خلیفہ کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر توحید پر کام رہے یہ سوائے قربانی کے بک نہیں اسے اس پوری دنیا کے ساتھ لڑنا پڑے گا آج اگر سعودی عرب کے داخلہ بند کر دے ہر مین شریف پہن دے تو کیا اسے اس پوری دنیا کے ساتھ لڑنا نہیں پڑے گا ایک شور برسہ ہوگا بندہ ہمارے گھر بھی محفوظ نہ رہیں گے کہ لے گئے لے گئے توحید والے لے گئے ٹوٹی تھی سوال کے اندر تو لکھا ہوا تھا کہ اپنے بابا کو بچاؤ وقت شروع تم اپنے مدد کرو ہوں جلا دو اس سے حالانکہ یہ کوئی کسی لاٹ کی بے حدمتی تو انہوں نے نہیں کی انہوں نے صرف ایک مردہ شخص پر جو تم نے کبا بنا لیا اور اس کبے تم یہ سمجھنے لگے کہ حاجت مشکل خوشا ہے اس پہ جو بھی ہے تو اس کی وجہ سے وہ کبا گرا کر لوگوں کے دل کھڑے کیے گئے کہ دیکھو یہ تو اپنی حاجت کو بھی نہ پورا کر سکا اس کبے کو بھی گرنے سے نہ روک سکا تمہیں کیا یہ دے گا یہ صرف دکھانے کے لیے تھا اسی لیے محمد بن عبد الوہب رہی محلہ رحمتیہ آپ نے جب سب سے بہت ابھی عثمان کی بات کرنے کے بعد بن رضی اللہ یا رضی اللہ بیٹا ان کا سہای تھا کہڑا جب اس قبر کو توڑا جو ان کے بیٹے کی قبر مشہور تھی اور اس پر بدر و نیاد اور شرکیات و ککریا و خلافات ہو رہے تھے اور امیر عثمان صاف تھا اور اس کے بعد ایک زاندیا عورت کو سزا دی تو یہ کبھی برداشت ہو سکتا تھا امیر قریب کا جو ساحل کا علاقہ تھا اس کو فوراً اپنی جان کے ڈالے پڑ گئے سارے سرداروں کے کانچ کھڑے ہو گئے دل بہل گئے ان کا لے گیا بابا اور بابا تو اللہ کی غلامی میں دے دے گا سب کو مروا دے گا ہماری کون کرے گا چاکری کون ہماری عبادت کیا کرے گا اس کو پکڑو اس نے فوراً پیغام بھیجا ابھی عثمان کو کہ دیکھو جو میں تمہیں سال کے ساتھ خراج دیتا ہوں نا وہ سارا بند کر دوں گا ورنہ اس مرلا کو قتل کرو یہ ہے لہذا ابھی اس معیمائش کا پورا نہ اتر سکا کیونکہ یہ خلافت کا کام بہت مشکل کام بہت دلیری کا کام ہے خالص ایمان کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا اسی وقت اس کی ہوا نکل گئی اس نے کہا شیخ ہم آپ کو اپنے مملکت میں اپنے علاقے میں قتل کریں یہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہم نے آپ کو بنا دی ہے اور اس نے اپنے رشتہ دار بھی آپ کے نگاہ میں دے دی تھی تو اب ایسے کریں کہ آپ یہاں سے تشریف لے لیں کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آ گئی اب شیخ نے اسے آیات سنا سنا کر کھڑا کرنے کی بڑی کوشش کی مگر ایسا شخص جس کا ایمان خالص نہ ہو اور میں ڈوبا ہوا ہو اللہ سینوں کے بھی جانتا ہے پھر وہ جب دوڑتا ہے تو رکا نہیں کرتا اب وہ بھگوڑا تھا باغ گیا شہر کو نکال دیا تو یہ آسان کام بھی تبھی تو فرمایا بیمار رسول یوم منشی یہ کے حساب جس کو یاد ہے یا خلافت کا بے لاز سوائے اس کے کوئی نہ کرے گا آج اس کی ضرورت ہے آج اس جمہوریت میں لوگوں کے اندر اور یہ آج بھی یاد ہوئی یہ پرانی ہے اکثریت کی پیروی نے ہمیشہ ابیا و رسول کی مخالفت پر لوگوں کو ابھارا وہ یہی کہتے تھے کہ اکثر لوگ تجھے نہیں مانیں گے اگر اکثر آج مان لیں امریکہ میں اسلام کے قانون تو وہاں بھی اسلام نافذ ہوگا قانون یہی ہے ساری دنیا میں یہ اکثر لوگوں کو راضی کرنے والا کوئی طریقہ تو انہوں نے یہ سوچا کہ نمائندے چنو انتخاب کر کے وہ نمائندے چونکہ لوگوں نے چنے ہوں گے پھر لوگ بول نہیں سکیں گے اکثر کی مرضی کی حکومت قائم کرو تاکہ حکومت قائم رہے یہ اکثر کو راضی کرنے والے اکثریت کے بدھ کے پجاری یہی جمہوریت کا کھیل کھیلتے ہیں اور جمہوریت کے کھیل کے نتیجے میں چاہتے ہیں کہ اللہ کی حکومت قائم ہو جائے یہاں تک کہ وہ کہتے کبھی کسرت سے ووٹ آ جائیں گے تو ہم اللہ کا دن نافذ کریں گے یہ سرا غلط فہمی ہے اس میں خوب لفظ عمر جی حفظ اللہ, اللہ اسے جیل سے دے آمی اور اللہ تعالیٰ سے مرنے مطلب کے بعد خانت کرے آگے وہ بیچارے امریکہ کی جیل میں پڑے یہاں فلیٹ اس ہوٹل میں में کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ ایک شخص اس لیے اسمبلی میں جا رہا ہے کہ وہ شیر گرجے گا اور اکثریت مسلمانوں کی साथ ہوگی پھر وہ اسلام ضافظ کرے گا اس کے بعد مسجد زرار وقت بے طب پہ بدلا نہیں جاتا وقت بے ذرا کو ڈھا دیا جاتا ہے جلا دیا جاتا ہے یہ اسمپلیاں جلا دینے کے قابل ہے کیونکہ یہ قانون سازی ہے اگر تم اکثریت کے بدھ کو راضی کر کے اسلام لے بھی آؤ گے جب تمہاری اکثریت ٹوٹے گی تو پھر اکثریت کا اس اسلام کو ختم کرنے کے سب سے پہلے آگے ہوگا اسلام اکثریت کی بنیاد پر نافذ نہیں ہوا کرتا اسلام کی ماں کی بنیاد پر نافذ ہوتا ہے وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ اسلام حاصل کرنے والے اس لیے جمہوریت اسلام کا الٹ ہے شیخ البانی کہتے ہیں ابھی و قراتیہ ہے بل اسلام اسلام اور جمہوریت تقیض احمد ایک دوسرے کا تقیذ ہے جیسے اس وقت یا دن ہے یا رات ہے اگر رات ہے تو دن نہیں ہے دن ہے تو رات نہیں ہے دونوں نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی جو ہے اس واسطے وہ کہتے ہیں طبع اسلام یا اسلام ہوگا بل اللہ اور اللہ کا حکم چل رہا ہوگا اما دن یا جمہوریت ہوگی بغیر بل اللہ یا وہ حکم چل رہا ہوگا جو اللہ نے نازر نہیں کیا یہ رسالہ شیخ کا ہمارے پاس موجود ہے آپ لے سکتے ہیں اردو ترجمہ شیخ سہلمانی کا پھر جمہوریت اس کا خلافت پر عبداللہ بھول پوری رحیم اللہ کا دو برقع بھی بہت اچھا مفید ہے وہ بھی موجود ہے تو یہ جہاد جو ہے اور کتاب یہ خلافت کے لیے لاحد ہے تو خلافت وہ خلافتھے برداشت نہیں ہوتی اور خلافت کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا اپنی قوت فغان کرتے ہوئے خلافت پر چڑھ دوڑتی ہے لہٰذا خلافت کا پیغام دینا یوں تنظیموں کی شکل میں بڑا آسان ہے کوئی خلیفہ بنا کے بیٹھ کیے بیٹھا ہے کوئی خلیفہ کی رکھ لگا رہا ہے کہ ہم خلافت کام کریں گے وہ ہندے اسلامی والے اور قتال کا راستہ نہیں چلتے اسلامی والا وہ خلافت خلافت کرتا رہتا ہے یہ سب کام آسان ہے حقیقی خلافت تو اتنا زبردست مائز کا کام ہے کہ مجاہدین تک کے کبک جو ہے وہ ددمگا جاتے ہیں اور وہ بھی کبھی کبھی جہاد میں لوگوں کی کثرت کے لیے توحید کے بیان سے ڈلی مار جاتے ہیں اللہ رب العزت انہیں اس خدا سے محفوظ رکھے کہ پہلے سے ان کی حالت الحمدللہ بہت بہتر ہے آمین اور اللہ تبارک و تعالی خلافت اسلامیوں کو اس کی خالص بنیادوں پر قائم کرے آمین اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جس وقت خلیفہ ہمیں حکم دے تو ہم اس کے حکم کو قرآن و سنت کے مطابق ہو اپنی استطار کے مطابق پورا کریں آمین یا